بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نازی نکلام پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن اور آپ کو کراچی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں نازی نقام ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک میں آپ نے کیو ٹی وی کی بہت اچھی اچھی نشریات بالخصوص شہری ٹائم افطار ٹائم اور دیگر بہت اچھے اچھے پروگرام آپ نے دیکھے اور یقیناً آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں کیو ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد عید کی نوید اور عید کی نوید میں بھی آپ نے بہت اچھے پروگرام دیکھے اور الحمد للہ اب وہ ایک دوبارہ شیڈیول جو پروگرام کا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل آپ کسی بھی ملک میں ہیں کسی بھی شہر میں ہیں کسی بھی علاقے میں ہیں کسی بھی گاؤں میں ہیں کسی بھی گلی میں ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں آپ اپنے مسئلے اور مسائل کا حل اگر جاننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا صحیح حل آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ اس پروگرام کے ذریعے یعنی کہ پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل میں جاننا چاہتے ہیں ناظرین اس پروگرام کا پر مقصد صرف صرف یہی ہے کہ دین اسلام کی وہ خدمت کرنا وہ تمام مسئلے مسائل کو جاننا جس سے آپ اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ تمام مفتی اقرام جو کہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں آپ کو اپنے مسئلے مسائل کے حل سے آگاہ کرتے ہیں <سلام> ناظرین اکرام چونکہ پروگرام اب کافی عرصے کے بعد اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے وہ تمام ویورز جو کہ ہمیں خاص طور پہ انٹرنیشنل ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ان ویورز کے ساتھ جس کے لیے میں خصوصی طور پر پروگرام کرتا ہوں ان کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت خوش آمدید ہو کیونکہ اس پروگرام میں آپ اب میرے ساتھ رہیں گے اور اس پروگرام میں آپ کال کریں گے اپنے مسئلے مسائل کا حل جانیں گے ناظرین کرم عید الفطر اختتام کو پہنچی ہم سب نے عید منائی الحمدللہ اس میں اپنے دوستوں رشتے داروں اور قرب و جوہر کے تمام لوگوں کا کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ احکام کے ساتھ منائی گئی اب جو نیکسٹ یعنی کہ سٹیپ ہے وہ ایک ہے جیسے اللہ تعالی جن صاحب ثروت لوگوں کو وہ خاص طور پہ ان کو بلاتا ہے اپنے گھر پر اور وہ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں اب شوال کا مہینہ اس تمام حوالے سے ان کی تمام چیزیں اب اپنے آغاز تک پہنچ رہی ہیں اور پوری دنیا بھر سے الحمد وہ تمام اللہ کے مہمان جو کہ اس کے گھر پر جائیں گے اور حج ادا کریں گے اور اس طرح سے یہ بابرکت مہینہ بھی اپنے حج کے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے لوگ وہاں پر پہنچیں گے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں مفتی ابو بکر صدیق صاحب جو کہ ہمارے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں وہ آپ کے مسئلے مسائل کے حل کے بارے میں ضرور بتائیں گے آپ کسی بھی حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہیں کوئی بھی مسئلہ مسائل جس کے ذریعے آپ چاہیں کہ قلام سنت کی روشنی ہم آپ کو مفتی صاحب سے اس کا مسئلے کا حل بتائیں تو آپ پلیز ہمیں کال کیجیے گا اور کال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنی بات مختصر کریں چونکہ بہت سارے لوگ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی طویل کال جو ہے جو دوسرے لوگ کیوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنا مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ تمام ناظرین جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں موجود ہیں اپنا مسئلہ مسئلے کا حل اگر جاننا چاہیں تو کال کریں ہم سے اور مسئلے مسائل کو جانیں مفتی ابو بکر صدیق صاحب ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہے اتنی لمبی تمغیت ماننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو تھوڑا ریلیکس دیں آج ان کی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساس ہے لیکن چونکہ پروگرام میں آ... اب چونکہ ویورز ہمیں جوائن کریں گے لہٰذا وہ اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناجد بتاتا چلو آج کے پروگرام میں ہم حج کی بات کریں گے لیکن آپ کے مسئلے مسئلے کے حل کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم مفتی ابو بکر صدیق صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کالس بھی لیتے ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ کی طبیعت کچھ نہ ہے کچھ موسم کی وجہ سے آج کل ویسے بھی تھوڑا خشک موسم چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے کافی ڈرائی کپس وغیرہ اور ساری چیزیں اور الحمد اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا جو کام رکھا ہے جو آپ کی اس کام میں سادت رکھی ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو بولنا ہے لکھنا ہے پتوے دینے ہیں اور ناظرین یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ تمام خواتین حضر خاص طور پہ جو ابراڈ سے ہمیں ای میل کرتے ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ جسے آپ چاہتے ہوں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ نام بتانا چاہتے ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ اس مسئلے کا صحیح حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو مفتی ابو بکر صدیق صاحب کو ایک خط لکھ لیں پروگرام آپ کے مسائل اس کا خط مفتی ابو بکر صدیقی ڈی ٹوئنٹی سائٹ کراچی اس پہ آپ لکھیں مفتی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فتوی کے ساتھ یعنی کہ اپنے رجسٹرڈ مہر کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتائیں گے تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو باوقت ضرورت آپ صنعت کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے گا الحمد للہ عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو مبارک اور ماشاء اللہ مبارک بڑے خیر مبارک. مبارک ہمارے تمام ویورس کو بھی بہت بہت عید مبارک یہ بتائیے گا کہ عید بھی گزر گئی اور اب چونکہ سلسلہ ہے وہ ہے رمضان المبارک کے بعد حج کا اور حج کے لیے تمام لوگ تیاری کرتے ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے سب لوگ اب حج کے لیے آئیں گے یہ بنیادی طور پر حج ظاہر سی بات صاحب کے لیے ہے تو یہ ہے کہ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے ہمارے ناظرین کو بتائیے اور جی ناظرین آپ ہمیں کال کرتے رہیے کہ پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعلی و صحاب وزر اجمین حج اسلام کے ارکان میں سے پانچواں رکن ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بلیغ تشبی کے ساتھ فرمایا کہ بنی علیہ السلام علیہ <تصفح> اسلام کو ایک عمارت سے تشبیح دی کہ جس طرح ایک عمارت کے ستون ہوتے ہیں جن ستونوں پہ وہ عمارت قائم ہوتی ہے ستون ہر جائیں تو عمارت بھی گر جائے فرمائے گیسی کی عمارت ہے اس کے پانچ ستون ہیں جن میں سے ایک سرکار دوارم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت آیا وہ فرمائے کے حج البیتی منصطا سبیلہ کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو تو حج جو ہے ان افراد پہ فرض ہوتا ہے کہ جن کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کر کے آ جائیں اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی چھوڑ جائیں تو ان پہ یہ حج فرض ہے اور جب یہ حکم آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تو ایک صاحب نے عرصی گیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اک اللہ عمنی اللہ سرکار کے ہر سال حج فرض ہے دردار دور صلی اللہ علیہ نے خاموشی اختیار فرمائے پھر انہوں نے عرض کیا پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائے پھر انہوں نے عرض کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تم پہ فرض تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا فرض ہو جاتا لیکن زندگی میں ایک مطلب فرض ہے یہاں پر بات تھوڑی سی مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا فیشن بن چکا ہے لوگ جس طرح سے رمضان المبارک میں عمرے پہ جانے کا اسٹیٹس بن چکا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس میں شامل ہو جاتا ہے کہ جی رمضان المبارک میں جانا ہے وہاں عمرہ کرنا ہے اچھا پھر ایک دوسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ جی میں نے سات حج کیے ہیں میں نے آٹھ حج کیے ہیں میں نے دس حج کیے ہیں اور یہ سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں وہ کرتے ہیں جس میں چونکہ سائبر سربت ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں لیکن کیا ان کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی میں جاننا چاہتے ہیں ان کی تڑپ ہے لیکن وہ چونکہ سائبر سربت نہیں ہے لیکن جاننا چاہتے ہیں اس میں ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اب کالر شامل ہے جی ناظرین ہم آپ کی کال بھی لیتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ آپ ہم نے کال کرتے رہیے گا اپنے مسئلے مسائل کا حل جاننے کے لیے مفتی صاحب میرے ساتھ تو شیف فرمائیں پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے کالر ہمارے ساتھ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں جی آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے سب سے پہلے اس کی مبارکباد ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک و بہن خیر مبارک اچھا میں نے یہ سوال کرنا تھا الحمدللہ میں سوم سلاباد کی پابندی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت قرآن شریف اور ہر وقت بابزو رہتی ہوں آپ کے مفتی صاحبان کے تبصر سے میں سنتی ہوں تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے مگر مجھے نہیں پتا مجھے ہر وقت جنوں کا ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت دل دھڑکتا رہتا ہے احمد پچی بھی ہوں تیری کلام پاس تیری رضا کے لیے پڑھتی ہوں مجھے میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا مگر پھر بھی مجھے جنوں کا ڈر خوف ہر وقت تو فائدہ رہتا میں ساروں سیات الحمد للہ پڑھتی ہوں اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھتی ہوں پوری جان خوف سے میری جان چھوٹ رہی میری بہت بڑا احسان ہوگا میرے لیے کچھ دعا کچھ غذائش کچھ احسان بہن بالکل آپ اپنے مسئلے کا صحیح مفتی صاحب سے جو ہے حل ان شاء کو ملے گا اور یہ بتائیے گا ہماری بہن کو پروگرام کیسا لگتا ہے میرے خیال لائن ڈراپ ہو چکی ہے آ, جی ناظرین ہماری بہن نے ہمیں کینیڈا سے کال کیا اور مفتی صاحب نے ان کے تمام مسائل کو اپنے نوٹ کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے میں محمد شعیب بات کر رہا ہوں جی شعیب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سے میرے خیال سے پوری دنیا میں ہمارے پروگرام لائف جا رہا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ لینگویج ناراض نہ آدھ کلو مہمان آئے گئے جو نہیں شاید آئیں یاد رکھنی کوئی دوست دی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ حاجی علی بلو جی جی بالکل پہچانتے ہوں جی بالکل بالکل میں ان کیا رفیق تھا جی جی اور ہوں بلکہ وہ دنیا سے بڑے اچھے دوست تھے ہمارے اللہ تعالیٰ انہیں غلی کر احمد کرے شہادت کی موت فرمائی کیا پوچھنا عامر اور میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پانچ بھائی ہیں جی جی اور دو بہنیں اور ایک ماں جی جی ہم نے اپنا حصہ بانٹا تھا جی جی تو اس میں میرے بھائی کے اکیس لاکھ روپے سمتھنگ بنتے تھے جی جی اس کے بعد اس نے ہم سے بلیک میلنگ کی جو بھی جیسے کہ ہمارا باپ سو روپئے چھوڑ دیا گیا تھا اس میں ستر روپے کا وہ مالک تھا جی جی ٹھیک ہے پھر دوبارہ اس جس طرح سے ہم نے پاس کیا جو کہنے کی باتیں نہیں ہیں हुँ. صرف ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا اور اس نے ہم سے چالیس لاکھ روپے میں کمپرومائز کیا हुँ. اور اس کے بعد ہم نے سارا حصہ یعنی ابھی بیس لاکھ اس کے میرے پاس بیلنس ہے चीज़े. اس طرح سے ہمارے باپ کے جیسے ستر روپے اس کے پاس تھے تو اس میں سے ساٹھ روپئے اس کے پاس ہیں ابھی جی جی جی جی تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو دو ہم کوٹ میں جا رہا ہے سب اب میں کیا کروں اچھی بات ہے جی معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا اور جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں اور جس طرح سے بہت سارے دوست احباب ہم سے اس پروگرام کے مسئلے مسائل میں بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں پروگرام جا رہا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ زبان استعمال کی جائے جسے سب لوگ سمجھ سکے اور اس مسئلے مسائل کے حل کے بارے میں جان سکے آپ ہمیں کال کیجئے پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل پہ جی صاحب بہن نے کینیڈا سے جو کوشچن کیا ہے تو اس کے بارے میں دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالی جو دعا کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام پڑھ لے تو اس کو کوئی جنات کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ آود بسم اللہ جلیلی شان عظیم البرحان شدید اعوذ شاہ من الشیطان شیطان <سؤال> اس دعا کو مرت وسو پڑھ لے ایک شام پڑھ لیں پھر اس کے علاوہ جو خوف دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ڈرام خواب آ جاتے ہیں <سؤال> اس کے بارے میں بھی دعا حدیث کریمہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور اعظب کریمات اللہ تامت من غد ہی و ہی او من شر عباد ہی او من حمزات شیطان اس کو آدمی جو ہے رات کو سوتے وقت جو ہے تین دفعہ پڑھ لے ان تبارک و تعالیٰ کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر پائے بالکل تو اس کو ابھی چونکہ میں نے بتائیے دعائیں تو یہ بہرحال یاد تو نہیں ہوگا لیکن پروگرام ہو ہمارا جب رپیٹ ہو تو اس میں یہ سن سکتی ہیں کیونکہ یہ پروگرام ہمارا پاکستان ہے پاکستان کے بارے تو ریپیٹ ہو جائے گا دوسرا کوششن محمد شعیب صاحب نے جو کیا انہوں نے وراثت کے حوالے سے کیا تھا تو اب چونکہ وراثت کا مسئلہ تو نہیں ہے انہوں نے بیان کیا کیونکہ وراثت کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ ان والدہ کو ان کے والد کی جائیداد کا ٹوٹل آٹھواں حصہ ملے گا باقی جتنی رقم بچتی ہے جتنی بھی پراپرٹی بچتی ہے ان سب کی قیمت نکال کر اس کو بارہ حصوں میں تقسیم کر لیں ہر بھائی کو دو دو حصے ملیں گے اور ہر بہن کو ایک ایک حصہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو کسی کی امانت ان کے پاس ہے تو بہرحال وہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے اور کسی دوسرے نے ان کا حق لیا ہے تو وہ مرنے سے پہلے پہلے ان کا حق ادا کر دیں اور قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہے اس میں صحیح جی ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اس کے حال میں کینیڈا سے ہماری بہن نے جو سوال کیا ان کے بارے میں بتایا مفتی صاحب نے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارے بھائی نے بھی ہمیں کال کیا اور انہوں نے پوچھا کہ راست کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے آ, ان کو تمام مسائل کے حل کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ جو بھی بات کریں کوشش کریں کہ وہ ایک ایسے حوالے سے ہو جس میں قرآن سنت کی روشنی کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے اور وہ بات جو ہے کی جائے جس سے اس کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کو بتاتے جائیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کو وہ تمام خاتون خزار جو پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہمیں بہت ساری کالس ہیں بہت ساری ای میلس آتی ہیں بہت اچھے اچھے فیڈ بیکس ملتے ہیں اور کچھ ایسی آپ کی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے بہت سارے ایسے ٹاپکس کا آپ ہمیں بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کو بھی ہم ضرور ٹچ کیا کریں جی ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن چونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارا یہ ساتھ رہے انتظار کیجیے گا ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کلام پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی ابو بکر صدیق صاحب جی ناظرین ہم نے وقفے سے قبل بہت سارے ہم نے باتیں کی اور کالز بھی لی اور جن کے مسئلے مسئلے کا حل جو ہے مفتی صاحب نے بتایا اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم السّلام جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انڈیا کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں آپ سر ہمارے شہر ورنگل جو حیدرآباد سے بھی کو ہے جی جی جی وہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا ماشاء کیسا لگتا ہے پروگرام کیسا لگتا ہے یہ بتائیے گا بہت اچھا لگتا ہے بلکہ ہم پابندی سے سنتے ہیں رمضان گھر بھی ہم سنتے رہے بلکہ شبور یہی زیادہ منزلہ رہا ہمارا ماشاءاللہ سارے گھر کے تمام افراد اس کو سنتے رہے ماشاء ماشاءاللہ م اللہ کر رہا ہے وہ قابل کی نہیں بلکہ قابل مبارکباد بھی <متحدث> <متحدث> میرے سوال ہے جی فون یہ پہلا سوال یہ کہ جو دوری شریف ہم آف علیہ سلاۃ السلام کی خدمت میں پڑھتے ہیں کیا اس پڑھنے کا خواب ہم مرغومین کو بھی حصہ کر سکتے ہیں ایک سوال ہے ٹھیک है اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خزار عمری نمازیں جو چار رکعت والی ہوتی ہیں اس میں تیسری اور چوتھی رکت میں پورے فاتحہ کی جگہ کو خان انداز میں پڑھا جاتا ہے کیا بالکل اسی طرح مغرب کی تین رکعت والی نمازوں کی تیسری رکعت میں ہی پڑھا جا سکتا ہے بس یہ میرے کو سوال بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے ہم ہندوستان سے کال کیا اور آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی نازن ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بات کی تھی جی کیا نام ہے سر آپ کا نہیں بات کر رہا جی نہیں سر آپ نے سعودی عرب سے کال کی تھی ابھی جی فرمائیے یہ وہی سوال تھا جو ہم نے پہلے دوبارہ پوچھ لیجئے تھا کہ مفتی سوال جو ہے نہیں تھا انہوں نے واقعہ ہم ہملاق کے بارے میں جو ڈسکس کی تھی کہ وہ ہمارا جو معام تھا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس معاملات کی بنا پہ ہم نے یہ قدم اٹھایا تین مرتبہ آپ نے تلاش دے دی تھی ہاں کئی بار کے ہم نے یہ الفاظ جو تھے نا وہ بولے تھے اور اتنا صبر کرنے کے باوجود بھی ہم نے یہ کام تقریبا تین سال تک جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے نا وہ صبر کیا تھا بہل تلاق تو آپ نے دے دی نا اب آپ کیا چاہتے ہیں اس میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے بار جو الفاظ بول دی ہیں تو یہ اس کے بعد میں پھر جو تھی وہ ہمارے گھر والوں نے کچھ اور رشتے داروں نے مل جل کے جو تھی ہماری بیگم کو پھر جو تھا وہ دوبارہ گھر میں رکھ لیا ہے تو ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے کیوں کہ ابھی میرے گھر والوں نے بھی مجھے پر تنگ کیا اور میں ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوگا میں نے بولا کہ آپ اس کو گھر میں رکھ لو ابھی ہماری بیوی جو ہے نا واپس پھر اسی گھر میں موجود ہے ہماری اس کے ساتھ فون پہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے وہی جو بولے تھے ابھی تک ویسے کہ ویسے ہی ہیں ہم نے کچھ, کا کچھ جو کیا کرنا ہے مجھے چیز کا تو کچھ پتا نہیں ابھی ہم دوبارہ میں سکتے ہیں اس بات پہ ہمیں ہم کیا کرنا چاہیے جو کہ شریع لحاظ سے ہم دوبارہ میں بہت شک... بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا شریع لحاظ سے اس پر یہ اس پہ کیا بات ہے اور میں تو ایک بڑا مطلب کم انسان ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی میں گناہ ہے لیکن مفتی صاحب اس کو شرعی لحاظ سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ معلوم کرتے ہیں ایک اور کالر موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ الحمد للہ فرسٹ فاسٹ اچھا بھائی میں نے آپ مفتی صاحب سے دو سوال پوچھا جی ضرور پوچھیے گا مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران کوئی اگر اس سے کوئی بات کرے اور وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کا جواب دے دے تو کیا آیا وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یورین یعنی مکھانہ میرا کمزور ہے اور یورین جب میں پھاس کر کے وضو کرتا ہوں تو وضو کے دوران وہ یورین کی ڈراپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آیا اس دوران جو ہے وہ میرا وضو ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یہ کتنی دیر تک ہوتی ہے آپ یہ بتا سکیں گے یہ جی ہاں یہ کنٹینیو رہتی ہے یا تقریباً ٹھیک ہے جی جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ کے مسئلے کے حل کے بارے میں بہت بہت شکریہ جی نازین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل پہ وہ تمام نازن جو کہ ہمیں پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ جو کہ پریشان کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی صحیح رہنمائی کی جائے ایک مفتی ایک عالم کے ذریعے ہمیں کال کیجئے اپنا مسئلہ جان لیے جی مافی صاحب دیکھیں پہلا کوشچن تو ہم, ہم سے جو کیا تھا نعیم بھائی نے کہ اپنی بیوی بی کو تین طلاق دے اور ان کے گھر والے واپس اس کی بیوی بی کو لیا ان کی بیوی بی کو لیا ہے تو دیکھئے قرآن مجید خرقان حمید کے خلاف ہے جو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الطاء کو عمرات کن بے معروف دو مرتبہ تک تلاک دی تو پھر رکھ سکتے ہیں یا تو پھر چھوڑ سکتے ہیں پھر فرماتا رب کریم ان طلب کا فلاں امباد کے بس اگر اس نے تیسری بھی تراک دے دی تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ آئے تو حلال یہ جی حلال, دی بھی دی بھی بھی حلال ایک اس طرح ہے جو قرآن نے یہ تعلیم دی اور نبی کریم صلی اللہ علام کی خدمت میں یہ سیاستہ کی حدیث ہے جسے نسائی میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کا کیس پیش کیا گیا اور اس کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی بیوی کو سو طرح کے ایک ساتھ دے دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں کھڑے ہو گئے اور فرما ہے کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں تم اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو تو اس کی بیوی کو تین طرح کی ہو گئی اور 97 مرتبہ نے اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا تو ایک ساتھ تین طرح کی دی جائے تو ہو جاتی ہے اور اس کی صورت اب یہی ہے کہ حلالہ ہو لیکن یہ جو گھر پہ رکھ رہے ہیں مفتی صاحب ہاں یہ گناہ کا کام ہے یہ ان کے جو بھی اعزہ اقربات جو کر رہے ہیں یہ گنا کر رہے ہیں اور یہ اس کو بالکل بھی سپورٹ نہ کرے انہیں انکار کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں اس کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی تو اس لیے ان کو چاہیے برات کا اظہار کریں ہاں اگر حالات شرعی کا سلسلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہیں یعنی اس کی حلالے کی تفصیل یہ ہے کہ جناب وہ ان کی عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں وہ مرد ان کے ساتھ زوجین والا تعلقات قائم کرے اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عزت گزار کر اب یہ اپنے پہرے شہر نکامے دوسرا کوشچن ہمارے پاس تھا انڈیا سے انہوں نے کہا تھا کہ درود شریف کا ثواب کہ ہم مرحومین کو پیش کر سکتے ہیں تو بلا شبہ درود ایک بہترین عبادت ہے اور اس کا ثواب جو ہے ان کو پیش کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث ثواب ہے پھر ایک کوشچن کیا تھا کہ مغرب کی رکعات میں جو کزائے عمری کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ قزائے عمری میں چار رکعات والی جو فرائض ہیں ان میں یہ رعایت ہے کہ انسان جو ہے اگلی دو رکعتوں میں سورہ پڑھنے کے کو تین مرتبہ سبان اللہ سبان اللہ کہل ہے تو اسی طرح یہ مغرب کے فردوں کی جو تیسری رکاوت ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السّلام کہاں سے کال کری ہیں بہن آپ جی پہلے تو آپ کو بہت خراب السلام علیکم وعلیکم السّلام وعلیکم السلام آپ کو بھی بڑی مہربانی جی کمیر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو مچھل ہے آ, کہ اگر دو بھائیوں نے ایک بھائی نے دوسرے کیا ہماری بہن, پر... بہن یہ بتانا پسند کریں گی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ ہاں جی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں امریکہ سے کیسا لگتا ہے پروگرام یہ بتائیے بہت اچھا ہے بہت شاندار ہے ابھی میں دیکھوں کہ آپ کا پروگرام یہ ریکارڈنگ بھی میں کر رہی ہوں اس وقت اچھا بہت شکریہ جی جی جی فرمائیے ہاں جی سوال یہ ہے کہ اگر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے کچھ کر لیا ادھار हुँ. بزنس میں لگانے کے لیے हुँ. اور وہ قرضہ جو ہے وہ رقم بہت زیادہ ہے لیکن منتھلی یہ مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں کچھ رقم میں منتھلی دیتا رہوں گا انسٹرومنٹ جتنا ہو جائے گا ایک مقرر رقم ہے اسی وہی رقم ہر مہینے دینی ہے لیکن قرضہ وہیں پر ہے تو کیا یہ رقم کس سلسلے میں جائے گی اس میں کوئی گناہ تو کوئی نہیں ہے کہ منتھلی رقم دے رہے ہیں لیکن قرضہ وہیں پر ہے بھائی کو نہیں یہ تو مفتی صاحب بالکل ہی ڈفرینٹ آپ بتا دیجیے قرضہ کم نہیں ہو رہا آپ یہ کہنا چاہ رہیے مثال کے طور پر اگر دو لاکھ روپے ہیں جی اور منتھلی بھی اگر وہ پے کر رہے ہیں انسٹالمنٹ لیکن مقرر منافع مقرر منافع ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ جائے گا انٹرسٹ میں ہے جی بالکل جی بالکل بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے آپ دیکھتے رہیے پروگرام اور مفتی صاحب اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں امریکہ سے کال کی جی مفتی صاحب پہلے اسی کا جواب دے دیتے ہیں یہ تو بڑا تو دیکھیں قرض بھائی نے دیا دوسرے بھائی کو یا کسی غیر کو بھی دے قرض حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلو قرن جرہ نف انف ہو با کہ ہر وہ قرض جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے وہ سود سود میں آتا ہے تو اب انہوں نے قرض دیا تھا ان کی رقم اپنے جگہ پر پرنسپل جو ہے سلامت ہے اور یہ نفع لیتے جا رہے ہیں پرنسپل اماؤنٹ تو اتنا ہی ہے قرض میں تو یہ کہ اس کی کم ہونی چاہیے تمام چیزیں تو اب یہ نفع جو ہے چاہے یہ ہو یا کانسٹنٹ ہو دونوں صورتوں میں یہ قرض پہ نفع یا سود ہے اور مفتی صاحب ایک بات اور بھی بتائیں بہن نے بتایا کہ پروفٹ بھی جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی فکس ہے یہ تو اور بھی اس کا مطلب ایک کنفائن ہو گیا سوٹ کی جو قسم ہے اسی طرح کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں دیگر جگہوں پہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں تو سامنے والا جمانت کے طور پہ مکان لے لیتا ہے یا کوئی پراپرٹی اس کی لے لیتا ہے اور اس کو یوز کرتا رہتا ہے پراپرٹی کو کہ جب تم قرضہ دو گے تمہاری پراپرٹی واپس رینٹ کرتا رہوں گا تو یہ بھی سود ہے کہ وہ بھی قرضے پہ ڈبل اس کا جو ہے انکم ڈبل اس کی تو یہ برحل شریح طور پہ جائز نہیں ہے اور پیور سود ہے جسے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے سود فرمایا تو اس سے توبہ ضروری ہے اس کی صورت ہو سکتی تھی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ یہ اس کو کاروبار میں شریک بنا دیتے ہیں تو جب شریک ہو جاتے تو نفع نقصان میں شریک ہونا پڑتا تھا بالکل لوگ نقصان سے بچنے کے لیے صورت اختیار کر لیتے ہیں میرے لیے ناجائز لیکن یہ ناجائز بہن آپ نے چونکہ اس پروگرام کو ریکارڈ بھی کر رہی ہیں تو اس لیے مفتی صاحب کی جو بات ہے آپ کو حوص سے سنیے گا بھی کہ واقعی میں ناجائز ہے چونکہ یہ ایک سود کے زمرے میں آ جاتی ہے یہ بات مفتی صاحب نے بتائی ہے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی وعلیکم السلام فرمائیے انڈیا سے ماشاء اللہ جی جی انڈیا کے کشر سے بات کر رہے ہیں ریاض سے اچھا جی فرمائیے جی جب میں جاب کرتا ہوں ڈی جے کا ڈی جے اٹ مینس میوزک والا ڈی جے ڈی جے میوزک والے اوکے ہاں وہ ہے ایسے کچھ ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے جاب کرنا چاہیے یا نہیں اچھا آپ خود ڈی جے ہیں یا آپ جو ہے وہ انسٹرومینٹ پلے کرتے ہیں میں خود ڈیجی ہوں پلے کرتا ہوں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شرحی طور پہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہاں یہی پوچھنا چاہتے ہیں ریاض صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا میرے خیال سے ریاض صاحب کی بات جو میں سمجھاؤں کہ وہ ڈی جے جی جو میوزیشن ہوتے ہیں وہ اس کو پلے کرتے ہیں ظاہر سی باتیں انڈیا میں ہیں اور ڈی جے جی تو میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجاتے ہوں گے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دیکھیں اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے واضح حدیث سے خود سرزارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بحث کے مقاصد میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے مضامیر کو یعنی اعلیٰ موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو شریعت مطالعہ جو ہے اسے لاؤداحب قرار دیتی ہے اور اسے جائز قرار نہیں دیتی, चा, دیتی चा, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چودہ سو سال پہلے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس وقت جو تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت بھی میوزک کا رواج تھا جہاں اس وقت بھی رواج تھا لیکن انسٹرومنٹس انسٹرومینٹس انسٹرومینٹس وہ ڈف بجائے کرتے دف تھے تھے اور دیگر تھے باجے وغیرہ تو اب ان کی جو ہے ماڈریٹ ہو گئی ہیں مگر ان کی اصل وہی وہ ہے اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو ہمارے بھائی کو مشورہ یہی ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی اور جائز نوکری تلاش کی جائے اللہ تبارک کو برکت عطا فرمائے گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ یا جل جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دیتا ہے انسٹرومنٹ کی جو بات آ گئی وہ لوگ جو ووکل ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں اس کے بارے میں پھر کیا ہے ہاں ایسا گانا جو بھی یعنی لہو لہد میں آ جاتا ہے تو اس کی کمائی جائز نہیں ہے اچھا وہ بھی آپ منع کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب پھر اس سوال کا بھی جواب لیں گے جو بہن نے پوچھا تھا السلام علیکم السلام جی وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے کال کر رہے ہیں جی میں محمد اختر بات کر رہا ہوں جدہ سے جی میرے بھائی فرمائی سر بھائی اختر بھائی السلام آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ پروگرام بھی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تو ہم نے یہ غسل کا طریقہ پوچھنا ہے اور کتنے طریقے ہیں اور کیا ہے غسل کی بات کر رہے ہیں جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی, کیا جی, جی کتنے, کتنے فرائض ہوتے ہیں اس میں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ جی بالکل آپ جانیں گے پروگرام میں تھوڑی سے مفتی صاحب دیگر سوالات کے جوابات دے دیں پھر اس کے بعد آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جدہ سے کال کیا جی ناظرین اگر آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا سوال جاننا چاہیں جس کے بارے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہو کہ آپ قرآن صورت کی روشنی میں تو ایک معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی کامیابی صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے کیونکہ آپ کے لاتا ای میل میں ملتے ہیں فیڈ بیک ملتے ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ ہمیں کال کرتے رہیے صرف اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے گا اور ہم سے تھوڑی سی بات کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں گے عملی طور پر آپ جان لیں گے کہ صحیح اس مسئلے کا کیا حال ہے کیوں ایک کوشچن ہم سے کیا تھا بھائی نے کہ ان کو پیشاب کے خطرات کی بیماری ہے تو ایون یہ کہ وہ اسٹینڈ سے فارغ ہونے کے بعد جب وضو کر رہے تو اس دوران بھی ان کو ڈراپنگ ہوتی ہے بلینڈر کے اندر کچھ جو ہے آ چاہتا ہے اس میں تو اب دیکھیے ان سے ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ تین چار مرتبہ قطرے آتے ہیں تو ایسی صورت میں برحال اگر دورانے وضو ان کو قطرے آئے تو ان کا وضو نہیں ہوگا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ سنجا جو ہے کرنے سے کم سے کم آدھے گھنٹے پہلے کر لیں پہلے کر لیں تاکہ وہ اگر ڈراپنگ بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ان کا وضو ہو جائے اور پھر وہ نماز ادا کر سکے مفتی صاحب اس پہ جاننا چاہیں گے فردر لیکن اب ہم چلتے ہیں جی ناظین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کے ان اللہ تعالی اس پروگرام کو دیکھیں گے اور مسئلے مسائل جانیں گے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک جنازرین پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کراچی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ تشی فرما ہے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب وقفے سے قبل کچھ سوالات تھے جو ہم نے جانے ان دوستوں سے جنہوں نے ہم سے معلوم کرنا چاہتے تھے مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور آئیے اب ان کے جوابات لیتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑ رہا ہے لیکن جس کے لیے معذرت ہیں لیکن یقیناً کچھ پانے کے تھوڑی سی انتظار کی زحمت بھی برداشت کرنی پڑے گی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ہمیں کال کیجیے جی مفتی صاحب کو کیا تھا کہ غسل کا کیا طریقہ کتنے فرائض ہیں تو غسل کے فرائض تو تین ہیں مین جو فرائض جنہیں کہا جاتا ہے نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا نرم باسے تک اور نمبر چار پورے جسم پہ پانی بہا لینا اس کی سنت یہ ہے کہ جب بھی انسان غسل کرے تو پہلے اپنے ہائڈ پارٹس جو ہیں اگلے پچھلے ان کو ان کو دھونے کے بعد پھر اس طرح سے وضو کرے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کو کرنے کے بعد جو ہے پہلے سیدھے جانب اپنے پانی ڈالے سیدھے حصے کو گیلا کر لے پھر الٹی جانے پانی ڈال آج کل تو مفتی صاحب شاور ہوتا ہے نا اس میں وہ پورے حصوں کو ایک ساتھ ہی کر دیتا ہے اس میں بھی اگر بندہ چاہے تو اس میں اچھا کر سکتا ہے اس میں اپنے ہاتھوں سے کر لیتا کہ پرائز پوری صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہو جائے پھر درمیان پانی ڈال لے اپنے پورے سر پہ پورے جسم پہ پانی بہارے اس طرح سے کہ جسم کے ہر ہر حصے سے کم از کم دو قطرے پانی کے بہ جائیں ٹھیک ہے بہت زیادہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دو قطرے بہانا جو ایک بالٹی سے بھی ہو سکتے ہیں صحیح ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام بہن کہاں سے کال کریے سعودی عرب سے جی جی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ کو مفتی صاحب آپ کو بہت بہت سلام کے لیے بہن جی فرمائیے کیسی لگے آپ کو عید آپ نے ماشاء اللہ بڑی طریقے سے گزار لی ہاں جی بہت اچھا بھائی رکھتا ہے ہم نے پہلی دفعہ کافی دفعہ کال ملائی تو ملتی نہیں اللہ کا شکریہ آج آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے آج بات ہو رہی ہے آپ سے جی پمائی کیا پوچھنا چاہیے بھائی یہ پوچھنا تھا دکات کے بارے میں تین چار سال پہلے مکڑ کے گولڈ شادی کا ملا تو اس وقت کے حساب سے بکاس نکالنی ہے یا جوتا جو آج ریٹ ہے مثلاً اس سال میں, اس میں اور جتنا گولڈ ہے اس میں سے ایک دفعہ بکاس نکالنی ہے آج ہاں کے حساب سے یا ہر سال نکالنی پڑتی ہے گولڈ کتنا ہے, دکار جس دکار جس دکار جس دکار کتنا ہے بہن آپ کے پاس تقریباً تیئیس تولے تین تولے اچھا تین نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جنے جی بہت ہی اچھا بہن پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں چونکہ آپ اس سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے کب لیا تھا یہ سونا کب لیا تھا آپ کہہ رہی ہے کہ کب لیا تھا اسے اب ہر سال نکالنا آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہر سال نکالنا ہے چوتھا سال ہے مطلب چوتھا سال ہے ہاں وہ یہی مفتی صاحب پوچھنا چاہ رہے اس لیے کہ یہ ہر سال نکالنا ہے جتنا مجھے پتا ہے باقی مفتی صاحب کریں اس لیے پوچھنا ہے کہ نہیں بالکل بہت اچھا کیا آپ نے اور بہت شکریہ تھینک یو مچ جی مفتی صاحب انہوں نے دراصل پوچھنا ہی چاہتا کہ چار سال پہلے انہوں نے سونا لیا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس قیمت پہ لیا ہے انہوں نے تو اب اس وقت تو اس قیمت پہ انہوں نے نکالا اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں چار سال کے بعد ہم اسی قیمت پہ نکالیں یا موجودہ قیمت پہ نکالیں اس کے بعد یہ ہے کہ جو موجود موجودہ قیمت اسی کے مطابق نکالیں گے اور اگر گزشتہ تین سالوں کی زکوت ادا نہیں کی وہ بھی اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر یہ کرنسی کے ذریعے زکات ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہر مرتبہ جو ہے اسی دفعہ کا جو ریٹ ہے اس کو ڈفرنس بھی پچھلے سال کا بھی ہے تو وہ بھی اس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جو ہے تین مرتبہ اتنی رقم دیں تو تین سالوں کی زکوات ادا ہوگی اور پھر آئندہ سال کی زکوات ادا کرنا چاہتی ہے تو آئندہ سال جو بھی سونے کا ریٹ ہو موجودہ اس کے مطابق جو ہے البتہ یہ سونے ہی کو زکات نکالنا چاہتی ہے سونے میں تو اسی میں سے پھر ان کو کم کر سونے کا وزن جو ہے کم کر کے وہ نکال دیں گے پھر جتنا بچے گا اس سے اگلے سال کی زکاط پھر اس میں سے جتنا سونا کم ہو گیا پھر اگلے سال ہوگا لیکن ہم اپنی بہن کو بالکل کلیئر بات بتاتے ہیں کہ بجائے سونے نکالنے کے اگر وہ کرنسی میں دیں تو جتنی اس کی اماؤنٹ ہوگی جتنا ان کے پاس ماشاء اللہ تولہ سونا ہے آپ کے پاس تو اس پہ جتنی بھی ان کی وہ نکلتی ہے زکات نکلتی ہے تو وہ ہم نے اس میں سے نکالی جی جی ٹھیک ہے اور ہر سال نکالنی ہوگی بہن زرینا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم سے کیا حال آپ کا الحمد للہ آپ کیسے ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب کو سلام لیجیے صاحب کو کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے والد صاحب کینسر میں اللہ خیر کرے تو بول نہیں سکتے لیکن انہوں نے ایک بندے کے ساتھ بزنس کیا ہے وہ کسائیے بیسکلی کوم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فی جو گوشت کاٹتا ہے نا فی جو بکرا کاٹتا ہے اس کو دو سو روپیہ میرے والد صاحب کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حرام ہے یا حلال ہے کیا مطلب ہے؟ کیا ہے نا والی صاحب نے انہوں نے نا سمجھے کہ دو دو لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے میرے ڈیڈ کام تو نہیں کر سکتے لیکن وہ جو بھی جانور کاٹتا ہے نا اس کو دو سو روپیہ میرے ڈیڈ کو دیتا ہے ہر جانور پہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بہت شکریہ جی مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے اس بارے میں جی مفتی صاحب ہاں یہ جو صورت بیان کی جائز نہیں ہے یہ تو کیونکہ دو لاکھ روپے انویسٹ کرنے کے بعد دو سو روپئے کا پروفیٹ جانور فکس کر لینا یہاں فکس ہو گئی پروفیٹ فکس ہو گیا تو اس میں تو ہونا یہی چاہیے کہ بکرا لینے دو لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں اس دو لاکھ سے جتنا بھی مال خریدا ہے ان کو بازار میں کاٹنے کے بعد سیل آؤٹ کریں گے سیل آؤٹ کرنے کے بعد جو بھی کمائی ہو اس میں نفی کی جو پرسنٹیج انہوں نے آپ کو دیکھی تھی وہ ملنی چاہیے اس کے مطابق تقسیم ہو رہا ہے کسی اس میں ان کو چار سو ملے ہو سکتا ہے سو ملے پچاس ملے لاس بھی ہو یہ بزنس تو بیسیکلی اس چیز کا نام ہے جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم نے بہت سارے لوگوں کی شکایت اس لیے بھی دور کی ہے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو شیڈیول ہے دوبارہ اب چکا ہے تو بہت سارے ویورس جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کوشش بھی کرنا چاہ رہے ہیں کال کرنے کے لیے ان سب کے شکر گزار ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی مسائل ہے تو ہم سے کال کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب پر بات کریں حج کی تیاری کیسی ہونی چاہیے دیکھیں حج کی تیاری کے لئے تو سب سے پہلے اپنا دل کی تیاری کرنی چاہیے کہ حج کرنے کا جب انسان ارادہ کرے تو دل پر غور کر رہے کہ کس لیے ارادہ کر رہا ہے آیا وہاں پر مال کمانے کے لئے جا رہا ہے دنیا کمانے کے لئے جا رہا ہے یا شہرت کو کمانے کے لیے جا رہا ہے یا دکھاوا کرنے کے لئے جا رہا ہے اگر خریداری خارجن ہونا چاہیے خارج اللہ کے ہونا چاہیے اللہ کے گھر کی زیادہ کی نیت ہونی چاہیے پھر کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے مدد مانگے اور جو لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ آتے ہیں ان لوگوں کے حقوق کو ادا کریں اچھا وہ لوگ جو بڑی بڑی دعوتیں واوتیں کرتے ہیں اور بڑی دعوتیں کھانے کھاتے بھی ہیں تو اس کا ہے شرعی طور پر اس کی کوئی ممانت ہے اس میں کیونکہ اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے نا پورے رشتے داروں کو جی آپ بلا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اب ممکن ہے اس میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی دل میں واقعی میں وہاں جانے کی تڑپ ہو اور وہ چاہتا ہو لیکن چونکہ بےچارا صاحب سروت نہیں اور حج ہے ہی صاحب سروت کے لیے اور وہ اس کا آٹھواں حج ان صاحب کا اور وہ پہلے حج بھی نہیں پہنچا تو اس پہ ہم جاننا چاہیں گے لیکن ایک کال کے بعد السّلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ جی میں یو پی سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ریاض جی ڈاکٹر ریاض صاحب کیسے ہیں آپ جی للہ خیر سے کیسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام جی الحمد کافی پسند کرتے ہیں ہم سارے گھر والے پروگرام کو زبردست یہ ہے کہ مفتی صاحب کو سلام آپ کو بھی بہت سلام بہت شکریہ نے آپ کا سلام سن لیا جی سر ڈاکٹر صاحب کیا بتانا چاہیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ دو سوال تھے میرے پہلا تو یہ تھا کہ جو ہوم فائنینسنگ اسلامک مشارکہ جسے کہتے ہیں جی جی جی جس میں آپ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ دیتے ہیں انیشیل Uh, 20-30% پرسینٹ اور پھر یہ کہ اس uh, انویسٹمنٹ سے بینک سے مطلب آپ لیتے ہیں جی جی جی تو کیا وہ اسلامی حساب سے جائز ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ تھا کہ ہماری جو ہے وہ سا ہیں جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا مطلب آپ کے سسر کا انتقال ہو گیا جسر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بینک میں جو ہے وہ پیسے رکھوائے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں جو کما سکے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا مطلب وہ اگر جائے نہیں ہے تو پھر اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بالکل صحیح آپ نے پوچھا اور اس پہ جانتے ہیں ڈاکٹر آیاز آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی اسی طریقے سے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ہمیں ضرور کال کیجیے اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے گا جو ہمیں فیڈ بیک ای میل کی آتی ہیں तो तो دیکھیں, پروفیسرز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ڈاک رہے اور اسٹوڈینٹس کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے جو ہم وہ تمام ویورس جو کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں ہم سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں جی دیکھیں ایک کوشچن تو اس سے پہلے آیا تھا وہ تو ہم جواب دے چکے ڈاکٹر ریاض صاحب نے جو اس میں کہ ہوم فائنانسنگ جو ہے یہ دراصل ایک جدید صورت ہے مشارکہ کی جسے ڈیمنیشن مشارکہ کہتے ہیں یا مشارکا متناقی بھی کہتے ہیں اسے تو وہ صورت بحال ایک شرح اعتبار سے درست ہے اور اس کے ذریعے ہوم فائنینسنگ کی جا سکتی ہے فرق نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا کوشچن جو انہوں نے کیا کہ ان کی سانس میں وہ رقم جو ہے کنونشنل بینک میں رکھوائی ہوئی ہے تو اس میں تو ظاہر سی بات سود ہی ملتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو فکس پروفٹ آئے گا تو اگر وہ بینک مسلمانوں کا ہے پھر تو یہ لینا جاج نہیں ہے اور اگر یہ بینک کسی کافر کا ہے اگر مسلم کا ہے تو اس سے جو منافع ملتا ہے تو حدیث کی کے مطابق وہ نہیں ہے حدیث کریما میں آیا کہ لال ابا بہن مسلم ہربی کہ مسلمان اور ہربی کافر کے درمیان میں صورت مظاہر نہیں ہوتا <سؤال> بہرحال اس زمانے میں اگر انسان اس صورت سے بھی بچنا چاہے تو الحمدللہ للہ اس وقت اسلامک بینکنگ آ چکی ہے اسلامک بینک میں بھی ایسے یعنی اکاؤنٹ سے سیلنگ اکاؤنٹ سے جن میں اپنی رقم رکھوا کر یہ نفع حاصل کر سکتے ہیں اور وہ جائز نفع ٹھیک ہے جی ناسن ہمارے کالر انتظار کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں جدہ سے فاروق صدیقی بات کر رہا ہوں جی جدہ سے فاروق صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جدہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر وضو کرتے وقت جو حضرات موضے پہنے ہوتے ہیں تو اس کا مفع کرنے کا ٹھیک ہے اور کیا اور کیا وضو ہو جاتا ہے پہلا سوال تو میرا یہ جی دوسرا کیا سوال ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر نماز کے بعد موقع اتار دیا جائے تو کیا صرف پاؤں دھونا چاہتی ہے یا مکمل رضوع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جنتا سے کال کی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرے خیال سے ایک کال ڈراپ ہو اور جی ناظرین آپ ہمیں کال کرتے رہے گا پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس تمام مسئلے مسائل کا کیا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہوا تو ہم آپ کی مزید بھی کالز لیں گے جی مفتی صاحب دیکھیے انہوں نے جب بات بیان کی ہے تو شریع اعتبار سے کپڑوں کے موضوع پر مسا کرنا کہ جو عام طور پہ میں نے بھی دیکھا عموماً روایت تھے وہاں پہ اسی طریقے سے آتے ہیں مساح کر لیتے ہیں اور یو کے میں بھی میں نے دیکھا ہے مفتی وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو ہاتھوں میں بہت ساری ناظرین ناظین دستانے پہنے پہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو وہ ان کا آلریڈی ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے مساح کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہاتھوں کا مسا تو ذرا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ حدیث شریف میں اس کا جواب ثابت نہیں ہے یہ جو عام موزوں پہ جو نائرن کے موزے ہوتے ہیں آلریڈی وہ اس میں انر ہوتا ہے نا اس تو پورا ہاتھ اس خالی نہیں ہوتا وہ اتار کے اس میں چونکہ سردی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک لیئر ربڑ کی لیئر پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اسی پہ وہ کر لیتے ہیں وسو بجائے اس کہ اس لیئر کو بھی اتاریں اور پھر اس کے بعد دستانہ اس کا وضو نہیں وزو نہیں ہو البتہ پاؤں کے مسئلہ کے بارے میں حدیث کریما میں آئی ہے کہ کہ موضوع پہ متا کرنا مگر وہ جوربین چمرا کمرے کے موزے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اس زمانے میں تو اس پہ متا ایسا موزہ کہ جس کے اندر سے پانی گزر نہ سکے हुँ. تو اگر وہ موزہ ایسا موٹے کپڑے کا ہے جس میں سے پانی نہیں گزرتا اس کا چمڑے کا بنا ہوا ہے تو اس پہ تو مسا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے کے بجائے آپ مسا کر لیں تو وہ ہو جائے گا البتہ عام قسم کے جو موزے عام طور پہ پہنے جاتے ہیں ہمارے میں تو اس پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر موزہ آپ کا وہی چمڑے کا ہے یا ایسے موٹے کپڑے کا دبیز کپڑے کا ہے جس میں سے پانی کراس نہیں ہو سکتا تو اس پہ اگر کسی نے مسا کر لیا تو وہ مسا درست ہو جائے گا بعد میں اگر وہ اپنے موزوں کو اتارتا ہے تو پورا وزن ہے، ٹوٹے گا صرف پاؤں دھونے کی ضرورت پڑے گی پاؤنڈ ہونے کے میرے خیال سے تمام جوابات ہو گئے آپ کے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت ساری ہم نے باتیں کی حج پر ہمیں بات کرنی تھی اور کالر ابھی بھی ہمارے پاس میٹنگ میں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچ چکا ہے جی ناظین اب چونکہ شیڈول دوبارہ ہو چکے ہیں ہم اسی جس طرح سے ہم ہمارے پچھلا پروگرام شیڈول ہوتا تھا ہر پیر کو رات کو ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور اسی طریقے سے بدھ کے دن بھی اللہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کے مسئلے مسائل آپ ہم سے معلوم کریں گے اور مفتی صاحب ان کو قرآن وسلت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے یہ تھا جی ناظرین آج کا پروگرام پروگرام دیکھتے رہیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اس پروگرام کو پسند کرتے رہیں اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں اپنے میزبان اے کے میمن کو اجازت دیجیے اللہ حافظ Thank you.